رسلم نے سے کرنے والا اس شخص کی طرح ہے لازم گناہ کے گناہ سزیرہ پر بھی اس کا عام طور پر اطلاع ہوتا ہے اور گناہ کبیرہ پر بھی اس کا اطلاع ہوتا ہے اور اگر گناہ سزیرہ پر بھی اطلاع ہو تو اس پر اثرار کبیرہ ہی بنا دیتا ہے کمل لادم بلو کاف تشریح کے لیے آتا ہے کاف جارا ہے من کا معنی ہوتے ہیں وہ شخص آپ پڑھ کیا آ چکے ہیں کئی بار لادم بلا جس کا کوئی گناہ نہ ہو لا گناہ لہو اس کا تو لفظی ترجمہ یہ بنے گا بلکہ اس سے پہلے عبارت مل جا رہا ہے ٹھیک ہے لا دمبا لہو دمبا لا کا اسم ہے اس لیے اس کو منصوب پڑھیں گے اور لہو اب جب ہم کمندا اس کو جب ملا کر پڑھیں گے تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے کم اللہ ابن کیا ہو جائے گا بیچ میں ساکت ہو جائے گا اور اس کا ادغام ہو جائے گا لاک کم اللہ زمبل اب ہم پڑھ سکتے ہیں سر اس کو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس کا گناہ ہے ہی نہیں لازم بلو اس کا گناہ ہے ہی نہیں یا اس کو اب آپ یوں بحاورے ترجمے میں اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں کیا مانا ہے توبہ ہے کہ گناہ سے کوئی توبہ کرے یاد رکھئے گا گناہ انسان ہے انسان سے سجد ہو جاتے ہیں اور پھر اس کا علاج کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی ہے توبہ ہے توبہ کس چیز کا نام ہے توبہ نام ہے گلزشتہ برے فیل پر گناہ پر ندامت ہو اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم ہو یہ توبہ ہے توبہ کیا ہے گزشتہ گناہ پر جو گناہ کر چکا ہے اس پر ندامت ہو شرمندگی ہو اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم یہ نام ہے توبہ اس کو کہتے ہیں توبہ کہ جو گناہ سرزر ہوا ہے اس پر شرمندگی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضول اور آئندہ نہ کرنے کا آن. لیکن اگر ایک پار ایک گناہ سے توبہ کر لی اب پھر کر دوبارہ سے وہ گناہ پھر سرگرد ہو گیا تو اب دوبارہ سے پھر پھر پھر پھر کیا ہے ہے ہے ہے اس کی پھر توبہ ہے, پھر توبہ ہے, پھر توبہ, ہے, پھر توبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا بندے کی توبہ اور استغفار پسند ہے اتنا کچھ بھی پسند نہیں انسانوں میں دیکھ لیجئے اس کی تشریحات آپ دیکھ لیجئے کوئی کسی کو سوری بولتا ہے تو کتنا چھوڑا ہو جاتا ہے کوئی کسی سے معافی مانگتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے کسی کو تو وہی خدا اس سے معافی مانگ رہا ہے کیا مانا معافی وہی مانگتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور سامنے والے کو بڑا سمجھتا ہے اور اس قابل سمجھتا ہے کہ میں اس سے معافی مانگوں تو جب انسانوں میں اس کو بڑا لگتا ہے تو جو کائنات کا رب ہے وہ کہتے ہیں مجھے بہت پسند ہے کسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اس یہ ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے مانگتے رہنا چاہیے ایک حدیث ہے اللہ تبارک و فرماتے ہیں اگر تم سارے کے سارے پوری کائنات نیک اور صالح بن جاؤ تم میں سے کوئی ایک بھی گناہ کرنے والا نہ ہو تو میں تمہیں صفائی ہستی سے مٹا دوں گا ختم کر دوں گا اور ایک ایسی امت لے آؤں گا کہ جو گناہ بھی کرے گی پھر مجھ سے معافی بھی مانگے گی جی ہاں اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معافی کتنی ہے اس لیے اپنے پہلے ہونا کیا چاہیے پہلے تو یہ ہونا چاہیے گناہوں سے ہی اشتنا پہلے گناہوں سے ہی اجتناح ہو انسان گناہوں سے बचा रहे جب انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے گناہوں کی دل دل میں پھنس جاتا ہے گناہ اس کی زندگی کا جب حصہ بن جاتے ہیں تو اس کو پھر سمجھ ہی نہیں آتا کہ صحیح کیا ہے تو غلط کیا ہے ذرا آپ سوچیں گے دل و دماغ کو جب آپ इंसान की گے کہ کبھی کبھار انسان کی کیفیات ایسی ہو جاتی ہیں کہ اسے اگر کہا جائے کہ نماز پڑھو تو ظاہر تو اگرچہ وہ انکار نہیں کرتا کہ میں نماز نہیں پڑھتا کیوں تو اسے پتہ ہے کہ اگر میں کہوں گا تو مجھے یہ کہہ دیا جائے گا کہ تم کیا ہو مسلمانی کے دائرے سے ہی نکلنے والے ہو یہ بات کر کے اس لیے ظاہراً تو وہ انکار نہیں کرتا لیکن دل سے وہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ کیا فائدہ ہے نماز پڑھنے کا کیوں پڑھوں میں نماز اگر قرآن مجید کی تلاوت کا کہا جائے تو وہ من ہی من میں سوچنا لگتا ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کیوں کروں اگر کہا جائے کہ اللہ سفارک و تعالیٰ کو پہچانو اس کے حقوق کو پہچانو اس سے یہ ساری باتیں بالکل ایسے اجنبی لگتی ہیں جیسے کہ اسے کبھی کچھ پتہ ہی نہ ہو حالانکہ وہ مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو یہ باتیں اتنی عجیب لگتی ہیں یہ کیوں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل ایک دھبا لگتا ہے پھر گنا کرتا ہے وہ دھبا مزید لگتا چلا تک کہ وہ دل بالکل اب اس دل میں صحیح اور سانپ چیز کی جگہ ہی نہیں بچتی وہ سانپ چیز کو کیسے لے گا اس لیے کبھی بھی پھر اس چیز کی تمیز ہی نہیں ہوتی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور اس کو مزید پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا یعنی دل بالکل کافر بن جاتا ہے آج کیا ہے اس وقت اگر دیکھا جائے معاشرت کے اندر میں اور آپ صرف اور صرف نام کے مسلمان ہیں ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور بس یاد رکھیے گا کبھی بھی کوئی ڈاکٹر اس لیے نہیں بنتا کہ اس کا باپ ڈاکٹر تھا لہذا وہ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہوا تو لہذا وہ ڈاکٹر ہی بن جائے خود بہ خود بغیر تعلیم آتے لیے ایسا کبھی ہوا ہے یا کوئی ڈاکٹر کا بغیر بیٹا بغیر پڑھے ڈاکٹر بن گیا ہو یا عالم کا بیٹا بغیر پڑھے عالم بن گیا ہو یا انجینئر کا بیٹا بغیر تعلیم حاصل کیے ہوئے انجینئر بن گیا ہو نہیں تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم اسلام کو سیکھے بغیر پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم مسلمان کے اندر پیدا ہوئے بس آج اگر معاشرت کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ہم مسلمان اگر ہیں تو صرف اور صرف اتنے ہی ہیں کیوں؟ کہ ہم مسلمان میں گھر پیدا ہوئے باقی شاعر اسلام کیا ہیں اسلام کے کی احکامات کیا ہیں اسلام کا تقاضا کیا ہے مسلمانی کا تقاضا کیا ہے کسے معلوم ہے نہ تو معلوم ہے اور نہ ہی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے آخر کیوں گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں صبح سے لے کر شام تک کی جو زندگی ہے اور پھر شام سے لے کر جو صبح تک کی زندگی ہے وہ گناہوں میں ہی ڈبی ہوئی ہے یاد رکھیے گا گناہ انسان کو مار دیتے ہیں انسان انسان نہیں رہتا بلکہ جانور بن جاتا ہے جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کو گناہ گار انسان وہ انسان نظر آتے ہی نہیں ہیں دنیا میں چلنے پھرنے والا یہی انسان کہ جن کے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں چہرہ ہے وہ اللہ والوں کو جانوروں کی شکل میں نظر آتے ہیں جس جانور کی صفات انسان کے اندر آتی ہیں تو صحیح معنی میں جو اللہ والے ہیں ان کو وہ شکل میں نظر آتے ہیں اللہ شیخ بازار میں دیکھا کہ ایک مجذوبہ عورت آپ جانتے ہیں مجزوب قدر کہتے ہیں جو اللہ کی یاد میں اتنا آگے چلا جائے کہ وہ بالکل مجنو ہو جائے پاگل ہو جائے اپنے ہوش کھو بیٹھے اللہ کی یاد میں اسے کہتے ہیں مجزو تو ایک مجلوبہ عورت تھی وہ بازار میں ایسے یعنی بے پردہ بھی کیا کرتی تھی ایسے نکل جاتی تھی اور گھومتی تھی اللہ اکبر قبیر ادریس کامدیبی صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میری نظر اس عورت پر پڑی تو وہ بھاگی سیدھی کپڑے کے دکان میں گھسی اور اپنے آپ کو کپڑے میں کیا کر دیا لپیٹ دیا میں سمجھ گیا اور لانگ والوں کی پہچان دیکھیے کہتے میں نے اسے بلایا اور میں نے اسے کہا کہ کیا بغیر پردے کے تو ادھر گھومتی پھرکی رہتی ہے حالانکہ کہتے ہیں کہ نہ میں اسے جانتا ہوں نہ کچھ نہ کوئی بادشاہ نہ کبھی اس علاقے میں اس سے پہلے گیا لیکن پہچان لیا کہ مجزوبہ ہے تو کہنے لگی کہ انسان دیکھا ہی آج ہے پردہ انسانوں سے ہے جانوروں سے نہیں ہے انسان دیکھا ہی آج ہے تو اس سے پردہ کر لیا اس سے پہلے تو جہاں جو چل پھر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں انسان نہیں ہے جانور ہیں انسان پہ نظر پڑی تو کیا کر لیا پردہ کر لیا اس لیے گناہوں سے بچنا گناہوں سے اجتناب ہو اگر آپ جنہیں علوم کو حاصل کر رہے ہیں تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ گناہوں سے بچا جائے چونکہ یہ علم نور ہے ونور اللہ عاصف امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور مقولات ان کے امام کے حضرت وکیل رحمہ اللہ کے امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ اپنے محربی حضرت وکیل رحمہ اللہ سے حارض کی کہ میرے شیخ میرا حافظہ کمزور ہے جو چیز یاد کرتا ہوں, ہوں. الفاظ امام شنافی رحم اللہ کے لیکن پیچھے جو نصیحت ہے وہ حضرت میں نے امام وقیع سے شکوا کیا شکایت کی سو احسی پورے حافظے کی کہ حافظہ اچھا نہیں ہے فاوصانی الى ترک المعاصی انہوں نے مجھے نصیحت کی گناہوں کے چھوڑنے کی کہ گناہوں کو چھوڑ وجہ کیا بیان کی فانا العلم نور من الهی اللہ تبارک و تعالی کے جو علوم ہیں علم ہے یہ اللہ کا نور ہے فانا العلم اس لیے کہ علم جو دینی علوم ہے یہ سارے کے سارے کیا ہیں نور من الہ اللہ اللہ کا نور ہے اور اللہ کے نور کا فائدہ کیا ہے وہ نور اللہ عاشی اور اللہ کا جو نور ہے وہ کبھی کسی گناہ گار کو آتا نہیں ہوتا اس لیے اگر ان عورتوں سے وابستہ ہونا ہے ان عورتوں کو اپنے سینے میں سمانا ہے اپنے دل میں ان کو جگہ دینی ہے اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے علم کو حاصل کرو تو اپنے آپ کو گناہو گناہ بچا لو گناہ کیا ہے سوال یہ ہے کہ گناہ کیا ہے فیصد ہے جو دل میں کھٹکا پیدا کرے وہ گناہ ہے جو دل میں کھٹکا پیدا کرے وہ کیا ہے گنا ہے جی ہاں ایک تو یہ ہے کہ انسان کی تسلی ہے کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں یہ نیکی کا کام ہے لیکن کوئی کام ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جن کی تسلی نہیں ہو رہی ہے شاید کہ یہ گناہ ہو تو جہاں پر کھٹکا آ گیا سمجھ لیجیے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ برا ہے یہ گنا ہے سدرے سب سے بڑا مشکل انسان کا دل ہوتا ہے وہ خود ایک دوائی دے دیتا ہے کہ جو یہ میں کام کرنے لگا ہوں کون سا کام اچھا ہے اور کون سا کام برا ہے اس لیے اپنی زندگی کے اندر گناہوں سے اجتناؤ رکھیں گناہوں سے بچی ہوئی زندگی لیکن کبھی کبھار اگر گناہ سردر بھی ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیجیے فوراً گناہ کے بعد کیا ہو نیکی ہو کیوں اس لیے کہ نیکی گناہوں کو مٹا دینے والی ہے اور گناہوں پر ندامت ہو اللہ سے توبہ ہو اور اللہ تبارک فرما دیتے ہیں توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں اس ہی نہیں لیے کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے دعوے کے کہ میں گناگار نہیں ہوں اس لیے چاہیے یہ ہر وقت ہوگا ہو. وقت کا نہیں معلوم کب موت ہے اس وقت موجود ہیں کون کہہ سکتا ہے کہ میری موت کی تیاری ہے اور یہ بھی کون گرنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ میں کل کو یا ایک مہینہ تک یا ایک سال تک یا کئی سال تک زندہ رہ سکوں گا کوئی کچھ بھی نہیں بتا سکتا سب مجبور ہے کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے اس لیے ہر وقت ہر آن ہر گڑی کیا ہونا چاہیے اللہ کی یاد ہو اور موت کی تیاری ہو وہ نہ انسان بچ ہی سک سکتا ہے کہ جب اللہ کا استحضار ہو جب ہر وقت یہ سوچے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرے ہر قول کو ہر پھیل کو ہر کردار کو ہر عمل کو وہ نوٹ کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے تو انسان خود بخود گناہوں سے بچ جائے گا انسان گناہ تب کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو پوری دنیا سے غافل سمجھتا ہے جب تنہائی میں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے گناہوں میں ڈوبتا ہے گناہ کوئی اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے لیکن جان لیجیے کہ اللہ کیا ہے ستار ہے وہ تمام عیوب کو چھپانے والا ہے وہ عالم عمدہ ہے یہ تو دور کی بات ہے کہ بند کمرے کے اندر لیکن وہ تو سینے کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے اس لیے اللہ کا استحصار ہو ہر وقت اللہ کی یاد ہو کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے گھر والے نہیں دیکھ رہے دوست احباب نہیں دیکھ رہے رید و وقارب نہیں دیکھ رہے لیکن کون دیکھ رہا ہے اللہ کی رات دیکھ رہی ہے اور اسی سے ہی بچنا ہے اسی نے حساب و کتاب لینا ہے اس لیے اس کا اشتہار ہوگا تو کیا ہوگا گنا خود بہت حفاظت ہو جائے گی ایک تجربہ بتاتا ہوں اللہ والوں کا کہتے ہیں کہ جو شخص جس شخص کی تنہائی اچھی ہوتی ہے اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں کیا ہوتا ہے جس شخص کی تنہائی اچھی ہو اس کی تنہائی اللہ کی یاد میں گزرتی ہے نیک اعمال میں گزرتی ہے تو اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے اور لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں لیکن جس شخص کو لوگ پسند نہیں کرتے لوگ اسے پسند نہیں کرتے چہرے کا نور نہیں ہے تو اس کی تنہائی اچھی نہیں ہے یہ ایک تجربہ ہے علماء مار آپ اس اصول کو لے کر کسی پہ پترا نہ لگا لیجیے گا کہ آپ کے چہرے میں نور نہیں ہے یا آپ کو لوگ پسند نہیں کرتے کسی کو تو یہ اصول اور ضابطہ نہیں ہے اپنے اپنے تجربات کی بات ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو پسند فرماتے ہیں اللہ تعالی جب کسی انسان سے دنیا کے اندر محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ایک صدا لگا لیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں لہذا تم سب بھی محبت کرو بہت دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہر دل عبیز ہوتے ہیں ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اس سے بات کروں ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اس کی بات کو سنوں میں اس سے مسافت تک لوں اور اسی طرح ہر دل عبیز ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہوتے نہ ہم ان کے نسب تو دور کی بات ہم ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہوتے لیکن تب ہم ایسے لوگوں سے نفرت ہوتی ہے کہ انسان کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ میری شکل کے سامنے بھی نہ آئے حالانکہ کوئی معاملہ اس کے ساتھ نہیں وہ ہوتا اس کے جانتا بھی نہیں ہے ویسے ہی لوگ اسے کیا کرتے ہیں ناپسند کرتے ہیں تو بس بخش یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ جس اللہ پسند فرماتے ہیں تو لوگوں میں بھی اللہ تبارک وطالعہ کو اس شخص کی محبت ڈال دیتے ہیں اور جیسے اللہ تبارک و تعالی, تعالیٰ مقبوض بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جس پر غصہ اور قہر ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی محبت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا غورباد فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے پھر بھی بتاخا گئے بشری اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اس پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہی فرما دیے اچھا عید المنظم بلو گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں اس لیے پہلے سے گناہوں سے اجتناب ہو اللہ کی یاد ہو اللہ کا اختار ہو ہر وقت لیکن اگر کہیں گناہ فرد بھی ہو جائے تو فوراً کیا ہو تو ہو اللہ تعالیٰ مجھ سے میت تمام کے حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی تحقیقت آپ